أعوذ بالله في السبيل من الشيطان الرجيم من هنده ونفسه ونفسه ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الخلق إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويحيي انا و امید اللہ من من لا دل پوائنی الا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس شب کی طرف حجا عباہ جس نے اباہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھی رکھتی ہی ان کے رب کے بارے میں انہ کا اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے اسے بادشاہی عطا کی تھی اس کو حکومت دی تھی اب بالا ابراہیم ربی الدی یوگی ودید جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے بالا انا تو اس نے کہا میں بھی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں ابراہیم تو ابراہیم ارطلاح تو سلام نے فرمایا اللَّهَ من المشرف من کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو سو اسے مغرب سے لے آتا تو وہ شخص جس نے کفر کیا وہ حیرت زدہ ہو گیا واہلا ظالمین اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ابراہیم علیہ سلاۃ السلام عراق کے رہنے والے تھے اور شرک اپنی تمام پر انواع و اقسام سمیت وہاں پر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے درختوں کو پوجتے اپنے بادشاہ کی بھی پوجا کرتے اسے بھی رب مانتے ہر قسم کا شرک وہاں پر پایا جاتا ابراہیم علیہ سلات و کی ذمہ داری لگی کہ وہ قوم کو اللہ تعالی کی توحید کی طرف بلائیں دعوت دیں اور شرک کی حقیقت ان پر واضح کریں انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ سورج چاند کی پرستش اور پوجا کی گتی کی اللہ سرخانہ صاحب نے قرآن مجید قرقان امید میں اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے سورج اللہ کہ چاند کو کہا یہ میرا رب ہے وہ غروب ہو گیا پھر سورج کو کہا یہ بڑا ہے یہ رب ہے مقصد کون کو, کو سمجھانا پھر بتوں کے بارے میں ان کو سمجھایا اپنے ہاتھ سے تم ان کو گھرتے ہو ان کی پوجا شروع کر دیتے ہو قوم نہ سمجھی آخر یہ لوگ میلے میں گئے تو پیچھے تھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بوتوں کو توڑ دیا ایک بڑے کو وقیلے نے دیا وکیل کو توڑ دیا اب قوم پھر بھی نہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے باغ میں پھینک دیا جائے سزا دی جائے, جائے۔ اب ظاہر ہے کسی بھی قوم میں کسی بندے کو سزا دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے صاحب صوفہ ہاکے میں وقت کی ہاکے میں کسی کو سزا دے تو دے وغیرہ سساد ہو جاتا ہے تو انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا اس وقت ابراہیم کا علیہ السلاط والسلام کا اور اس بادشاہ کا یہ مقادمہ منافعہ ہوا ابراہیم علیہ السلاط وسلام چونکہ نہ اس بادشاہ کو رب مانتے تھے نہ خطوں کو رب مانتے تھے نہ شجر و حجر کو نہ صورت جان سکھاوت کو اس نے کہا کہ تیرا رب کون ہے ابراہیم علیہ, علیہ السلام نے سنگایا میرا راگ وہ ہے جو زندگی کو قصہ اور موت دیتا ہے یہ جھگڑا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا آتا اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دی تھی بادشاہت دی تھی اس کا حاکم ہونا یہ جھگڑے کی وجہ بنی جس نے اللہ تعالی کی ربوبیت و بھیت کا انکار کیا اور خود رام ابان بہت ابراہیم رحصلاب و سلام نے جب یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخش دیتا ہے اور موق بھی ادا کرتا ہے تو کہتا ہے انا اللہ و امی میں بھی زندگی دیتا ہوں مارتا ہوں بالا ابراہیم سیم اللہ عتیب المشرقی تو ابراہیم علیہ سلاق السلام نے کہا کہ میرا رابط وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے اب تو اس کو مغرب سے لے کے آناظرے کا ایک اس روپ اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ مقابل کو اپنی مرضی کے میدان میں لے نے کہا بھاگ وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے تو انہوں نے کہا میں یہ میں بھی کر لیتا ہوں اب اگلی بات ابرا عید اللہ سلاح و سلام نے کرتی اللہ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے یہیں پر وقت کر دیتے تو اب اسے کہتا میں بھی سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہوں لیکن انہوں نے ساتھ ایک اور بات بھی کر دی میں اللہ سورج کو مشرف سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کے دیکھا فخر ہے صلاح وہ کافر ہفتہ بتا رہے پہلی دلیل زندگی دینے اور موت دینے والی ابراہیم علیہ السلام نے دی اس زلیل کو چھوڑا نہیں بلکہ پہلی دریل سے اس کے سارے کا اقراز کروایا اور اسی پر پھر بنیاد رکھ کے ایک اور غریب پیڑکی کی زندگی اور دینا تو سب چھوٹا سا کام ہے سورج کو لے کے آنا نکالنا تو یہی کر کے دکھا اللہ مشرف کے لاتا ہے تو مگر اس کے لا کے دکھ پا رہے بحو صلاحیت کرتا ہے وہ ہکا پکا رہ گیا نافک بند ہو گیا اس کا کوئی جواب نہیں سنتا مببوط ہو گیا حیران پریشان ہو گیا ولہ دن قوت زائیں گی لیکن ناجواب ہونے کے باوجود اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اُلاقاری ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے اب اس بادشاہ کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کی نعت میں مچھر گرا گیا اور پھر چار سو سال کا وہ اپنے ساتھ کی اچائی کرواتا رہا جوتوں سے اور سے اس طرح کی کوئی بات بھی ثابت نہیں لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں مشہور ہیں بہت زیادہ کہ اس کے نعت میں مچھر ڈلا گیا اور یہ یہ کس خبا لیکن ایسا ثابت نہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نہ کسی صحابی سے کوئی ایسی بات نہیں اور <عُرُوشِحَا> ایک بستی برا شیحا <عُرُوشِحَا> اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی تو اس نے کہا یوتگی آدھی لا گردم ہوتی ہے اللہ اسے اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا <عَامِن> تو اللہ نے اسے سو مال تک موت دے دی بات پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا بالا کم لبنتا کہا کہ تو یہاں کتنی دیر رہا ہے بالا تو اس نے کہا لبن تو یو من او بعد يوم. میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں پہ ٹھہرا ہوگا اللہ نے فرمایا بل بلکہ شہابی کا لم یا تھا سننا تو اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ لم یسا وہ, وہ سیدھا نہیں ہوئے بدبودار نہیں ہوئے بالکل سازا ہے ماری اور اپنے گدے کو دیکھ والی کا آیا تاکہ ہم ہاں لوگوں کے لیے تجھ کو ایک بہت بڑی نشانی بنا دیں بنکل کئی فورمشید اور ہڈیوں کو دیکھ ہم انہیں کیسے اٹھا کر جوڑتے ہیں سخ سوہا لکھنا پھر ہم ان پر گوشت پہناتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ تو جب اس کے لیے یہ کچھ واضح ہو گیا نے کہا اعلن میں جانتا ہوں کہ اند اللہ اللہ الشعن پذیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب اچھی طرح سے قادر ہے اور کل کا کن چھوڑا اڑا پر یا یہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی چھتوں پر گری ہوئی بستی اصل میں خاویہ کا معنی ہوتا ہے کھوکھلا اندر سے خالی کیونکہ کھوکھلا ہونے کا نتیجہ ہے گرجا ہو جاتی ہے وہ بالآخر گر جاتی تو اس لیے اس کا معنی کہا دیا ہے گر پڑنا وہی خاویت ان الاؤ روشی وہ گر پڑی تو عموماً پہلے چھت گرتی ہے تو چھت گرنے کے بعد دیواریں اس کے اوپر آ گرتی ہیں اس لیے لاسخانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا ہے خاویت ان الاؤ وہ چھتوں پر گری ہوئی تھی یہ بے آباد بستی کو دے کے کہنے لگا اپنا یوٹی آدھی لاہو پڑھنا ہوتی تھا یہ اجڑی بستی اب اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا اللہ سبحانہ چھانا ہوا نے یہ بات سمجھانے کے لیے اسے ہی موت دی سو سال اٹھارہ اور سو سال کے بعد اس کو زندہ کیا پوچھا کم لگتا کتنی دیر ہو گئی مجھے یہاں پہ یوم ایک آدھ دن اور میں نے سنایا بس لگتا ہے سو سال تک تو یہاں پہ رہا ہے اور سو سال میں دیکھ سو سال بعد مجھے زندہ کیا ہے اور گدے کی حالت دیکھ وہ مر کے اس کی ہڈیاں بکھر چکی لیکن سو سال گزرنے کے باوجود کھانا تیرا کرو سال ہے وہ سیدھا نہیں ہوا پسی نہیں ہوا بالکل زیادہ سالہ پانی بھی مشروب بھی کھانا بھی لمبے سب بننا مانا ہے بدبو دار نہیں ہوا تو سامنے کہا کہ دیکھ تو یہ یہی سوال ہے نا کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا گدے کی ہڈیاں بک ہوئی ہیں اب تیرے سامنے ہم اس کو زندہ کر کے اللہ نے اس کے سامنے ہڈیوں کو جمع کیا پھر ان پر دوست چڑھا کے اس کا گدا دوبارہ سے بہت جب اس نے یہ دیکھا تو کہتا ہے ہاں مجھے بل یقین علم ہے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حافظ کا خوب اچھی طرح سے قدرت رکھنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا واقعہ ہے اس بادشاہ کے ساتھ وہاں اللہ سبحانہ و تانا نے اپنے کائنات کو پیدا کرنے میں واحد و یکا ہونے کو ثابت کیا ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے یہ جو واقعہ ہے یہ بستی کا جو نہیں گزرا اور اس کے بعد جو اگلا واقعہ آ رہا ہے ان دونوں واقعات میں حسر نشر کا عقیدہ سمجھانا یہ مزنو کو مخصوص ہے یعنی پہلے واقعہ میں اللہ نے اپنی عجوبیت اور ربوبیت اپنی توحید سمجھائی ہے اور دوسرے واقعات نے ایمان کو آخر کہ اللہ تعالی یہ کام کرنے پر تازہ ہے یہ جو آدمی ہے جو سو سال تک مرا رہا اللہ نے پھر اس کو بتا دیا یہ کون تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کے سے کوئی چیز بھی منقول نہیں جا. بعض لوگوں نے زیر علیہ سراۃ السلام کا رویہ ہے کہ یہ بات ازیر علیہ سلات السلام کا ہے لیکن وہ کوئی قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سے یہ بات نہیں ہوتی ہاں اسرائیلی روایات ہیں ان پر اعتماد کر کے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں اور اسرائیلی روایات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں کہ ان سے ریوائڈ کرو بلا آ لیکن انہیں نہ کچا مانو نہ چھٹا تصدیق و تقریب آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا واقع جو ہے وہ صحیح معلوم نہیں سنت ان کی موجود نہیں لہٰذا اس کی نہ کی جا سکتی ہے بے اور نہ کی تقریب کی جا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہی تھے چاہے غیر اللہ کو سلام ہو یا کوئی اور اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہو بس کافی سے ہم کلام ہوا اس نے کہا اللہ یقین حادی اللہ کو پڑھ کر موقع تھا اللہ نے موقعے دیا اور پھر پوچھا کم لگا اللہ تعالیٰ سے ہم سلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے اس سے مولانا ہوتا ہے کہ یہ نبی تھے بہت بات جو بھی ہوں اللہ سبحانہ آنا ہوا نے انہیں واضح کر کے دکھایا اور اس میں یہ بات بھی میں رکھنے کی ہے کہ انہیں شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بارہ ندا نہیں کر سکتا شک نہیں تھا یقین تھا اس بات لیکن اس میں گانے فلب کے لیے انہوں نے مزید مختلی کے لیے یتی میں اللہ تعالی سے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس حقیقت کا مشاہدہ کروا اور جو آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ سن کر نہیں حاصل ہوتا سننے سے بھی ایمان اور یقین ہوتا ہے ایمان جو ہے کسی کا نام لیکن اگر ایمان پہ ریک ہونے کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہو جائے بندہ اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے ایک کام دیکھ لے تو جو یقین آنکھوں دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ راستے پر چکار ہوتا ہے وہی دفعہ ابراہیم اور بیماری نہیں کی اتوٹی ہوتا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور سلام نے حرض کی ہے کہ آئی جی, تم جی دکھا تھا کہ, الموتا, کہ تو زردوں کو زندہ کرے گا تم نے اللہ نے پوچھا کیا ایمان نہیں لایا نے دیا. یقین نہیں دیا؟ کیا اوالا تم نے کیا اعلیٰ انہوں نے کہا کیوں نہیں یقین تو ہے مجھے جی. لیکن والا یز معاین نقل بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے دل کو مطمئن کرنے کے لیے نان قلم کے لیے میں نے یہ سوال کیا ہے اللہ نے فرمایا وَعْتَمْ مِنَ تو, تو چار پرندے سسر ہن نہ ہی نہیں تھا اور انہیں اپنے ساتھ معلوم کر دے سنب اللہ جبر چست تھا پھر ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ کے رکھتے سننا پھر تو ان کو بولا یقینا کا سہیا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے وہ لے ان اللہ عزیز حقیم یقینا اللہ تعالیٰ بوت اور کمار حکمت والا ہے ابراہیم علیہ السلام سلام کی اللہ کے پیغمبر سے نبی فرشتے ان کے پاس لگی لے کے آتے رہتے تھے اللہ تعالی کے حکام ان کے پاس پہنچتے تھے ان کو اسے جیتنے کے بارے میں شب نہیں تھا یقین تھا کہ بات آپ کو زندہ کریں گے لیکن جو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے تاکہ یقین اور زیادہ ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام السلام نے علم الیقین کے بعد عین عین الیقین الیقین حاصل کیا کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالی نے کہا کہ چار پرندے لے لے. انہیں پہلے اپنے ساتھ ماسکار تاکہ وہ تیری آواز سن کے اور تیری طرف دوڑ آئیں انہیں پتا ہو کہ یہ میرا پانی ہے تو پھر جب وہ مانوس ہو جائیں تو ان کو دبا کر اور دبا کر کے پہاڑوں کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے پھر ان کو بولا کے پیسے پاس تو رسا کہتے بس آ جائیں تو ابراہیم رہ سرام نے یہی کام کیا پھر ان کو ذبح کیا اور پھر ان کو بلایا وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے اب یہ پرچے کون سے تھے اس کے بارے میں وہ خوش شہرین نے بڑی عجیب و غریب باتیں کی کوئی کہتا ہے مور ہے کوئی کہتا ہے برف ہے کوئی کچھ کہتا ہے ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس بے فائدہ کی بات ہے جو بھی تھے جانور پرچے اللہ کا حکم صاحب نے کیا ابراہیم نے خلاف و سلام نے مانا کام ہو گیا آخر میں اللہ خانہ ہو اپنی دو دوستی فات نکرتی ہے وہ اللہ اور جان لے کہ ان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالی بہت والد اور کمال حکمت والا ہے کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ رہتا ہے اپنی قوت اور اپنا غلبہ اللہ حکمت اور بانائی کی صفت بھی اللہ تعالی نے ذکر کی کہ اللہ تعالی خوب حکمت والا ہے شکیم ہے اور شکیم اور گانا جو ہوتا ہے وہ نظام کو بڑے اچھے طریقۂ کار کے ساتھ اچھی حکمت عملی کے ساتھ چلاتا ہے تو اللہ سبحانہ سچانہ ہوا نے یہ نظام رکھا ہے کائنات کو اللہ نے پیدا کیا سورج چاند کی جدیاں لگائی زندگی موت اللہ تعالیٰ نے بنائی اور یہ سلسلہ کرا دیا اور پھر آخرت میں اللہ اعلیٰ مردوں کو زندہ کرے گا انسانوں جنوں کو اٹھائے گا اور پھر نیزان لگائے گا اشر نسل ہوگا اساد کے کام ہوگا اچھوں کو جنت اور بروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا یہ سارا اپنی کمال حکمت کے ساتھ یہ متعین کیا ہوا ہے وہ اور جان لے ان اللہ عزیز حکیم. یقین تعالیٰ بہت والد اور کمال حکمت والا ہے تو یہ عزیز اور عکیم ہونا اللہ سبحانہ خان تعالیٰ کی کمال صفات میں سے ہے